مختصر ترجمہ ایتیر خون مچند نانی کا تھنچونی ہو تاکہ اہلی بیتی حوالی کھوئیں میں علم و جنبی حوالی کھوئیں معرفت خوبانی سے معارفت نتیجین و محبت و محبت نتیجین و اعتاعت بیت پی نتیجین و شوق دوت اور راس المحصد خدا سے دی حسن نتی فری اعتاعت فری کھوئیں اعتاعت پی نتیجات و جازونا محمد نال محمدی چنزونا قرآنی ایک عملی تفسیر چکن۔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 فی حماۃت چھتھی کر دیں گے نو لینگی امت پہ دے قرآن پونا اہلویت پنگی پو نوں اس کی بارنگ کھیل گا منگی جان سنگا میرے دن اس کی حفاظت دل. بس بالطاف بس دکم بو حفاظت گا خدا اندم راہ گاہ دی بار میرت واللہ کھجن دیں اس کی حفاظت بن ہے ہر حکم بو حفاظت بن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 خن سا غذا محبت یوز پھر دو ہزار فن السا محبت شکچے کے آپاس محبت محبتیں خدائی محبتیں رسول محبتیں اور اہل محبتیں غذا چیک محبت بے نیت عزت تعلیم بے دین دینی دے رشتوں سے الحمد للہ خدا شکریہ غسین کی خدا عالم لطف گرمی کا جس سامہ حدیث پہنسنگ نتیشہ نے شامل حاد واد بھی اور مسف واد بھی چار جو نا محب اور محب شی آئے علی سوچنا درگاہن سو سے علی اللہ روح بسنا سو سے علی جنگ بن سننا سو سے علی, علی کا شوق قربان بسنا ڈونگامن علی سے الحمد شدید محبت اور محدت یقیناً حدیث پوری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 حضرت منساب نے عمران علیہ شاپشی موسا ابن عمران علیہ السلام خدا علیہ درگاہی دعا بھی پروار دگار یہ آنگل آ مولا امام حسین علیہ اللات و السلام نے بھر سوچیس مولانا امام حسین ابن علیہ قبر زیارت یاںل عیدن شاہد بھی کہ